سورت الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم من الکتاب العزیز الحکیم یہ سورہ مبارکہ آپس میں جوڑا ہے چنانچہ ان دونوں کا شروع اسی آیت سے ہوگا تنزیل من اللہ العزیز الحکیم جو اس سے ہو رہا ہے اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ان نفی سماوت ملد المومین یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے وہ فی خلقے کو ہوں اور تمہاری تخلیق میں وما اور جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں تمام جاندار آیات القومی یو قنون نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں وقت رافل وَالنَّهَارِ وَمَا و نہار مِنَ اللہ پاحیا بھل دبا دبوتے و تصریف لیا ہے آیات القومی یا اور یہ جو دن اور رات کا اختلاف اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رسق یعنی رسک بولی پانی اتارا ہے پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رزق ہے یہ ذریعہ بنا ہے فاہیا بھی لابا موت آ پانی کو یہاں رزق کہا گیا ہے پھر زندہ کر دیا اس کو اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی اس میں بےآب ہو گیا تھی کوئی ہریاول تھی نہیں اور اب وہاں فصل آ گئی ہے. وہ تصریفی ریا ہے اور اسی طرح ہاؤ کے چلنے میں آیا طلیہ قومی یا یعنی کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الیات کہا تھا اکیسویں رکوع کی پہلی آیت اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں تین چار آیتوں کے اندر آ کر لال ان کو بیان کیا ان نفی قل کے سماوات وقت لاکی لہل نہار ولفل کیجری فر بہر فاس بما انا میں فاحیہ بہن باد میں بس صفیحہ بالکل تصریف الرآیا صحابل مسفر یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں اسی لیے میں نے اس کونوان دیا آیات الیات تل آیات اللہ نت الحا قبل حق یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ حدیث بعد و آیات ہی تو اب یہ اللہ اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو طالم ہدایت ہو تعلیم ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا موجزہ ہے قرآن اور یہ ہدایت کا بہت بڑا ممبا ہے چراغ ہے سراج مریر ہے اور طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا موجدہ دیکھ بحل الک اللہ افاک نسیم تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے دئی جو جھوٹا ہے باتیں گھڑنے والا عسیم گناہ ہے یسمہ و آیات اللہ تطلا علیہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں سما یو صرف مستقبل رن کا علم پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر اسرار سواد سے جب ہوتا ہے ضد کرنا سما یو صر و مستقبر رن اور تکبر کرتا ہے اڑا رہتا ہے کلم جسما ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو ف بشر ہو بے عذابن اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا تو اے نبی ان کو بشارت دے دی یہ بہت بڑے عذاب کی بہت دردناک عذاب کی بزا عالم ابن آیات نا شعر تخل اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے اللہ کلحم عذاب المحین یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے احانت آمیز عذاب ہوگا نیم جہنم, جہنم اور ان کے پیچھے ان کے پڑے دوزخ ہے یعنی منتظر ہیں ان کے ولاون ماقصب شیون جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی مال و دولت جمع کیا ہوگا وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا ولا بتد اللہ اولیا اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے یہ ان کے جو بھی معبود تھے جھوٹے معبود وہ بھی نہیں بچا سکیں گے ولاحم عذاب العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا حاضن یہ قرآن ہے ہدایت وہ نظین کفرو بھی اور جو لوگ رب کی آیات کا کفر کریں گے لہم اذابلم رج علیم ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا اللہ الدین البہر تجری الفلک فی ہے بے امر اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے بولے تم تغل ہی ہوتا کہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا کشتیوں کے ذریعے سے ہی سامان تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا ولاکم تشکر اور تاکہ تم شکر کروخر القم معافی اسلام آباد اب بھی اور اللہ نے تو تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہارے لیے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں کل کا کل اپنی طرف سے یہ جو آیات آتی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو شہر اللہ نے تمہارے مسخر کر دی ہے اس میں یقیناً اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اللہ نے تم فخر کیا ہوا انہیں گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے وہ ہے اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا ان نفیزہ کا لایا تر یہ قومی اس میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے الفر الزین اللہ یون ایام اللہ اے نبی ذرا اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ کے دنوں کا انتظار نہیں ہے جو, جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے یعنی یہ بھٹکے ہوئے کیونکہ یہ ابھی سمجھئے کہ وسط ہے بکی دور کا تو اس میں ابھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کہ اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے نہیں ابھی ذرا ان سے درگزر در کرو پھر کہہ دیجئے اہل ایمان سے در کریں اللہ, لا ایام اللہ اب یہ ویام وی اللہ کے تذکیر امید نہیں ہے انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے یہ بھولے ہوئے ہیں. اللہ کے وہ دن کے دن میں بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے لجی یا بما میں یک سبون تاکہ اللہ تعالیٰ بدلا دے ہر قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق من املسالح فلے رب سے جس کسی نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے کیے اپنے بھلے کے لیے کہ اپنے فائدے کے لیے کیے جس نے برا کام کیا ہو اس کا وبا اسی پر ہوگا سما اللہ رب جعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے ون قداطہ نا بڑی اسرائیل کتاب و حکم و اور ہم نے بڑی اسرائیل کو کتاب بھی حکومت دی اور حکومت دی تو یہ اور ہم نے انہیں بہت سے طیبات بڑی پاکیزہ چیزوں سے نوازا وہ فقم الحم اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی یہ فضیلت اب بھی ان کے قائم ہے کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرت اسحاق یا حضرت یعقوب کی نسل میں آئے ہیں. ویسے تو نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے لیکن بنی اسرائیل کیونکہ حضرت یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. حضرت یعقوب کا رقب تھا اسرائیل اور ان کے بارہ بیٹے تھے اسے بارہ قبیلے اور یہ بڑی قوم بنی تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں چودہ سو برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں جو سمجھئے کہ ایک زنجیر چڑی آ رہی ہے اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں اور زنجیر شروع ہوئی ہے دو رسولوں سے حضرت موسا ہارور دو بیک وقت موجود تھے اگر ختم بھی ہوئی ہے تو دو حضرت عیسیٰ اور یاہیا اور ان دونوں کے ماں بہن برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں وہ آتے نہ ہوں بھئی ناتے میں لے کے دیکھ لیجئے بات سمجھ نہیں کیے وہ کیا ہے کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے بدعملی کی وجہ سے انہوں نے جب دین کو پشت دکھا دی دین کی طرح پیٹھ کر لی دنیا میں منہمک ہو گئے آخرت کو بھول گئے عیاشیوں میں بدماشیوں میں لگ گئے تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں دو مرتبہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں پھر سورہ عال عمران میں ضورمت علیہم ذلت و المسکر ان پر ضلعت البسرت دی گئی اور وہی آل آل حال ہمارا ہے اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں بنایا پیدا کیا بہت بڑا احسان لیکن یہ کہ آج ہمارا حال کیا ہے ڈیڑھ سو کروڑ ہے دنیا میں تقریبا ڈیڑھ ارب لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں پوچھتا ہی نہیں کسنوی پھرست کے بھیا کی اس ہو کون تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے زیادہ وقت نہیں ہے اس پہ میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے دی دی مسلم اما باقی یہ کہ اردو میں تقاریر ہے ہم نے ان کو دیا وہ فغل وہ آتحدہ بیہطمر ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے امر کی ان کو عطا کر دی اسے سے مراد الدین ہم نے ان کو وحی بھیجی ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وحی آتی رہی کتابیں دی تورات دی جمور دی انجیل دی وہ اختلف اللہ ما جا ب علم بغم بینگرے کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ یہودی علیحدہ ہو گئے نصارہ علیحدہ ہو گئے یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد ان کے پاس العلم آ چکا تھا بغیم بین زدم زندہ دی ارض ٹو ڈومینیٹ یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے ان نبا کا یکدی بین یو ملک آمد فیمہ کالوفی یخر آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے سما جالنا کا شریعت من العمن پھر اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنا دیا کھڑا کر دیا امر کی ایک شریعت پر امر تو وہی ہے دین تو ایک ہی چلا رہا ہے امر اللہ ایک ہی ہے دین اللہ کا ایک ہی ہے سورہ شورہ میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے شراء منسا بھی نم وزی وما وسینہ بھی ابراہیم ابو صاحب دین تو ایک ہے لیکن شریعت مختلف ہے شریعت موسوی شریعت محمدی یہاں وہ لفظ آ گیا پھر ان کے بعد بڑی صاحب کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہماری دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھی ہے فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن وہ ہے کہ جو شریعت محمدی ہے اللہ و لکم الدین کو واسمن تو علیہ و رضی لکم الاسلام دین مین لمر فتب تو اب یہ شریعت ہے اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے بلا تب احوال لدین اللہ عظم اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے کہ کی جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے ان نہ ان کا مین اللہ اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کوئی کر دیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا سورہ علی اسرائیل کی جو آیات ہیں وہ ان کا اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیش میں شامل کر دیں لے تفتر آل نہ گہرا ادھر اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے کمپرومائز ہو جائے گا ولاولا انسبتنا کا لق تک شہین قلیلہ اگر ہم نے آپ کو جماعتہ رکھا ہوتا تو اہم ممکن تھا کہ آپ ان دباؤ کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کے بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مزہ سے دنیا میں بھی دوہراغا آپ آخرت میں بھی دوہراگا معذ اللہ تی اللہ قالین نسیرہ پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چڑانے والا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہیں گے بریند عالمین بادوم اور یہ ظالم لوگ ہیں مشرک ہیں کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں, مددگار ہیں اللہ ولی المطق جبکہ اللہ ولی ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے مددگار ہے متقی کا خاضہ بسار الناص و رحمت القومی یہ ہے سوجھ کی باتیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں ام حسم الزین اس طرح سیاح آتے اللہ ہوں کیا ان لوگوں نے کہ جو یہ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح منا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے سوام ماہیا ہوں ابماتوم ان کی برابری ان کی زندگی ہو جائے گی اور ان جیسے ان کی موت ہو جائے گی سا مایا کو کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں یعنی یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا, ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیک کاروں کو وہ اجر و ث دے گا وہ ان کے درجے ہوں گے ان کے لیے وہ انعام و اکرام ہوں گے کہ جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے اور مجرموں کے لیے وہ سزا ہوگی جس کا اس کا تصور نہیں کر سکتے اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو معاملہ تلپٹ ہو گیا کہ دنیا میں جنہوں نے ایش کیے صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہی نہیں جائز اور ناجائز کا سوچا ہی نہیں وہ تو پھر عیش میں رہے انہوں نے یہاں عیش کیے اور وہ بیچارے کے جو ڈر ڈر کر وہ پھونک کر قدم رکھتے رہے یہ کام تو غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہے مجھے نفع ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے میں نہیں کروں گا اب وہ بھی دنیا کے اندر بھی انہوں نے فرض کیجیے فاقے کیے یا روکھی سوکی کھا کر گزارا کیا آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ ملا اگر زندگی صرف یہی زندگی ہے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم اس لیے کہ جو بھی نیکوکار ہے پھر اس پر تو بہت بڑا ظلم ہے اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت وہ نہیں مانتا وہ درحقیقت ہمارے عدل کا ممکن ہے